نحن به ونصليه ونسلمه على رسوله الكريم أما بعد تعود لله من الشيطان الزديم بسم الله الرحمن الرحيم ضيب للمطاطقين الذين إذا اتقالوا على الناس للتوفون وإذا اتقالوا هم حظة نور من افترون ألا يظن أولئك أنه مبعوثون صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا رسول صلوا عليه وسلموا عليه وسلم صلى الله على النبي ابن جباله صلى الله عليه وسلم صلاه وسلامه عليك يا سيدنا يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله الصلاه والسلام عليك يا شريف الحبيب خاص والی ہمارے ہم دو سلاد کے بعد اس وقت جو آئے مقدسہ یعنی تلاوت کی ہے یہ تیسویں پارے کی رہے مستقب کی آیات عنایات میں اللہ رب ال کا فرمان تھا بہت تین و بربادی سے کم کھولنے والوں کے لیے گرفتاروں کو آپیات یہ سوکھون جب وہ لوگوں سے دیتے ہیں تو پورا پورا لکھنا وجہ کال والوں کا جب دوسروں کو دیتے ہیں تو اس میں کمی کر دیتے ہیں وجہ کا وزنوں کی نقص لوگوں کو چیزیں معاف کر دیتے ہیں یا وزن کر کر دیتے ہیں اس میں وہ گٹا دیتے ہیں ادا اپنے ادائی آگاہ ہو جاؤ یہ لوگ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اور کیا یہ سوچتے نہیں ہیں کہ ان محمدوں کہ یہ مرنے کے بعد دوبارہ بھی اٹھائے جائے گا یہ یون ادھی ایک بہت بڑے دن ہے یو میں یبنا تو نرست کہ جس دن لوگ کھڑے ہوں گے سارے بہت کے رب کے سامنے کہ قرآن کریم کا جو تیسواں بارہ ہے اس میں بنیادی طور پر عقائد کی باتوں کا ذکر کیا گیا ہے قیامت کے بارے میں اور محشر کے بارے میں حساب و کتاب اور سزا و سزا یہ ساری باتیں اس بارے میں اور اس خصوصوں میں بڑی تفصیل اور بڑے شب و بش کے ساتھ بڑی وضاحت کے ساتھ یہ تمام باتیں ذکر کی گئی ہیں انسان کی زندگی میں اس کے اعمال اور اقوال کے درست ہونے اور زندگی کے معاملات سے بہتر ہونے کا داروں دار وداز اور اس کی جو بنیاد ہے وہ عقیدۂ آخرت پر یعنی ایک صاحب ایمان مسلمان اس کے دل و دماغ اس کے ذہن اور اس کی فکر میں اور اس کے ایمان میں کامل طریقے پر اگر عقید آدرت راج ہو جائے اور اس کو یقین کامل ہو جائے کہ اس دنیاوی زندگی کے بعد کی ایک ایسی زندگی ہے کہ جو سنا ہونے والی نہیں جس کو بقا ہی بقا ہے اور یہ دنیا کی زندگی فانی ہے اس زندگی کو پکا نہیں ہے یہاں کے مال و اثرات اور یہاں کی یہ چیزیں ایک روز ختم ہو جائیں گی لیکن اس کے بعد دوسرا عالم ہے اس کے بعد جو جہان ہے وہ ہمیشہ عبد الآباد اور وہ ہمیشہ باقی اور قائم رہنے والے جب یہ عقیدہ مضبوط ہو جائے تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ انسان ایک خاص طور پر مسلمان اپنے رب کے احکام کی تابے داری اور اس کے رسول کے احکامات کی علمہ برداری نہ کرنے لگے یہی وہ عقیدہ آخرت اور اس کا احساس تھا کہ وہ لوگ کہ جو خیر قرون میں تھے یعنی حضرت صحابۂ کرام اللہ تعالیٰ عالم محمد ان کا آثرت پر عقیدہ کیسا مستحکم اور کیسا مضبوط تھا آپ اس بات سے اندازہ کیجئے کہ امیر المنی خلیفہ دو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عام جو عشرہ مبشرہ میں تھے اور کولبا اربعہ میں دوسرے نمبر پر ہیں دوسرے مسلمانوں کے یہ خلیفہ ہیں ان کا عقیدۂ آخرت کیسا مستحکم تھا ان کے بارے میں لکھنا ہے کہ اپنے اونٹ کی پیٹھ کے زخم اپنے ہاتھوں سے صاف کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ رب الصط میرے اونٹ کی پیٹ پر جو زخم ہے اس کے بارے میں اس کی دیکھ بھال کے بارے میں مجھ سے بات پوچھنا فرما دے اندازہ کریں آپ کہ اتنے بڑے امیر اور اتنے سہبر تباہ اور سہیزگار اور وہ جنہوں نے سرکار رنگ کی صحبت سے بہت کچھ سیکھا حضور صلی اللہ علی کی صحبت سے حیض یافتہ تھا. نہ صرف یہ بلکہ جنت کا سرٹیفکیٹ بھی ان کو حاصل ہو چکا تھا اور بھی بہت سی بشارتیں ان کو حاصل ہو چکی تھی یہ اس عظیم ہستی کی فکر ہے کہ کہیں قیامت میں مجھ سے اس کے بارے میں بھی کچھ نہ ہو جائے آج ہم مسلمان فکر آثرت اور محشر میں سزا اور سزا کے تصور سے غفلت برتتے ہیں واقف ہو جاتے ہیں اسی کا تو یہ نتیجہ ہے کہ ہم گناہوں کی طرف قدم بڑھا دیتے ہیں بلکہ بسا اتاف کو یہ فرمایا کرتے تھے کہ کا کہ, کہ میں کوئی بن جاتا لوگ اس کو سبا کر کر کھا لیتے اور میں آخرت کی بات خرف سے بچ جاتا حضرت سیدرا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیف ابل ان کا بیان ہے پرماتے کہ کاش میں راستے کے کنارے کوئی درخت ہو جاتا اور جانور اس کو کھا لیتے تو میں آخرت کی بات خود سے بچ جاتا یہ تھا عقید آخرت اور یہ تھی فکر آخرت اس طرح سے خوف تھے اس طرح سے ان کے دلوں میں خشیت کا درجہ درگی... موجودن ہوتا تھا مارتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ جب آفیت سے متعلق کوئی آیت تلاوت فرماتے تو آنکھوں سے آسوؤں کی لڑیاں جاری ہو جاتی تھیں جاری ہو جاتی تھی پیٹ بے ہوش ہو جائے کرتے تھے آنکھیں دراز تک جو ہے اس کا خوف ان کے اس کو درجہ برتان کیے ہوتا تھا لیکن آج ہمارے شہروں سے ہمارے دلوں سے اس عقیدے میں کمزوری پیدا ہو گئی جس کی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ اسلامی معاشرے میں اور اسلامی سوسائٹی میں آج ہم لوگوں کا کیا حال ہے حقوق اللہ کا خیال نہ کریں جب ہم حقوق الباغ کا خیال نہ کریں تو پھر وہ قوم کیسے پنکھ سکتی ہے وہ قوم کیسے سکھ اور چین کا ساتھ رہ سکتی ہے ایسا اربک نہیں ہو سکتا بہ رو بربادی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ناپ اور تول میں کمی کرتے ہیں آپ ذرا اور فرمائیے کہ ناپ اور تول میں کمی یعنی لوگوں کو ان کی چیزوں کو گھٹا کر دینا یہ حقوق کو جبات کے متعلق اگر ہم اس کے مضمون میں اور تھوڑی سی مسعبے دیں تو پھر یہ بات معاش معاشرتی زندگی کی ہر پہلو کو محیط ہوگی ہر شعبے کو جو یہ شامل ہوگی خواہ وہ سیاست کا شعبہ ہو خواہ وہ ملازمت کا شعبہ ہو خواہ جو ہے وہ تجارت کا شعبہ ہو ہو تعلیم و تعلق کا شعبہ ہو ہر ایک کا تعلق حقوق العباد سے جہاں پایا جائے گا اور جہاں ایک دوسرے کے حقوق کو پورے طور پر ادا نہیں کیا جائے گا تو وہاں یہ یہ مقوم اور یہ حکم اس پر بالکل ثابت آئے گا آج آپ دیکھیں کہ ہر شعبے میں یہی جو ہے یعنی کمی پائی جا رہی لوگوں کے جو دوسرے پر حقوق ہیں ان کو پورے طور پر انجام دینے کے لیے تیار ہیں آپ آج ان کی زندگی میں آپ نے بتا بس, اوقات دیکھا ہوگا اور تاب پڑھا ہوگا کہ وہاں جو ڈیوٹی پر متعلق شخص ہوتا ہے یا اور کسی شعبے سے متعلق جو بھی شخص ہوتا ہے اور اس کو اس کام کے لیے مقرر کیا جاتا ہے تو انصاف کے ساتھ اگر غور کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہر شعبے میں گنڈی ماری جا رہی ہے ہر شعبے میں حقوق میں کمی کی جا رہی ہے اور ان شعبہ جات سے متعلق جو افراد ہیں ان آفیسوں سے متعلق جو لوگ ہیں آفیسرز ہیں ملازم ہیں وہ جناب اپنے مطالبات کی فہرست لمبی چوڑی آویدہ کر دیتے اپنے مطالبات کے منوانے کے لیے اور اپنے مطالبات حاصل کرنے کے لیے جلسے کرتے ہیں جلوس نکالتے ہیں بھوک ہڑتالیں ہوتی ہیں اور جناب جو ہے وہ لانے اور کیا کیا کیا جاتا ہے بڑے بڑے جو ہے جناب احتجاجی مظاہرے ہوتے ہیں اپوزیشن جو ہے وہ جلسے کرتی ہے لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے بلند باند دعوے کیے جاتے ہیں غریبوں کو جو ہے پہلا پھسلا کر جو ہے جناب ان سے ووٹ حاصل کیا جاتا ہے اس طرح سے جو ہے وہ جناب ان اداروں میں پہنچتے ہیں دان ساز اداروں میں پہنچتے ہیں ممبر بن جاتے ہیں قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہو جاتے ہیں صوبائی اسمبلی کے ممبر منتخب ہو جاتے ہیں وزیر بن جاتے ہیں لیکن جب بات آتی ہے حقوق کی تو وہاں آپ دیکھیں تو وہ نیچے سے لے کر اوپر تک اور اوپر سے لے کے نیچے تک ہر ایک کے حقوق کی جو ہے وہ طلفی یعنی اور ان حقوق سے عدم توجہ ہی بلکہ ان حقوق کو نظر انداز کر کر خود اپنی سہولت اور اپنی آسائش اور اپنی راحتوں کے سامان وہ حاصل کیے جاتے ہیں یہ کیا ہے یہ حقوق العباد میں کوتاہی لوگ اللہ کے بندوں کے جو اللہ کے بندوں پر حقوق ہیں حقوق کو, کو پورا کرنے سے جو ہے دعوت ہی جو ہے وہ کیا جاتا ہے اس کی یہ وجہ ہے کہ ہر طرف سے افراتفری ہے ہر طرف جو ہے جناب ظلم کی چکی میں اللہ کے بندے پس رہے ہیں کوئی سنوائی نہیں کوئی جو ہے وہ بات پوس نہیں کوئی سننے والا نہیں حالانکہ یہ مسلمانوں کے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے آپ اندازہ کیجئے کہ دور خلافت کے معاملات کو اگر سامنے رکھیں تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اسلامی حکمراں کی یہ ذمے داری کہ وہ اسلامی معاشرے میں اپنی رعایا کے جو کچھ بھی جو ہے مطالبے ہیں یا اول تو مطالبے کی ضرورت ہی نہیں پیش آنی چاہیے بلکہ حکمراں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ملک کے لوگوں کی ضروریات کو پیش نظر رکھیں ان کو کسی قسم کی تکاریف کا سامنا نہ کرنا پڑے بلکہ تکالیف آنے سے پہلے ہی جو ہے اس کا اضالہ کر دینا ادحد ضروری ہوتا ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی انہوں کے دور خلافت میں ایک تحاد گھوڑوں کی تجارت کیا کرتے تجارت بڑھتے بڑھتے کافی جو ہے اس سب ہو گئی تو انہوں نے بڑی تعداد میں گھوڑے منگانا شروع کر دیے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہوں نے اس گھوڑوں کے تاریخ کو طلب فرمایا اور فرمایا کہ دیکھو تم نے اپنے گھوڑوں کی تعداد میں بہت اضافہ کر دیا اور ظاہر ہے کہ تم ان گھوڑوں کے چارے کے لیے مدینہ کے ارد گرد سے ہی جو ہے ان کا چارہ حاصل کرو گے اور ظاہر ہے کہ جب تم اتنی بڑی تعداد میں گھوڑے منگا کر جب چارہ حاصل کرو گے تو رسد میں کمی ہوگی اور جب رسد میں کمی ہوگی تو نرف پڑھیں گے اور جب نرف پڑھیں گے تو یہاں کے جو مقامی باشندے ہیں جن کا گزارا جہاں کے جی اپنے پالتو جانوروں پر ہیں تو ان کو اپنے پالتو جانوروں کے لیے چارہ حاصل کرنے میں دشواری حاصل ہوگی اور وہ کس طرح سے جو ہے نرف بڑھا کر جو ہے چارہ حاصل کریں گے تم تو اپنے گھوڑے بیچ کر یہ سب کچھ جو ہے اس کی قیمتوں سے حاصل کر لوگے لیکن یہاں کے جو ہیں مقامی ان کو جو ہے تکلیف اور دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا تو ایسا ہرگز نہیں ہونے دیا جائے گا اس گھوڑے کے ساجز میں حضرت سیدنا عمر بل قطاب رضی اللہ تعالیٰ کو ضمانت دی اور ان سے ارض کیا کہ حضور میں اپنے گھوڑوں کے لیے چارہ مدینہ منقرہ سے نہیں حاصل کروں گا بلکہ میں یمن سے منگاؤں گا اس طرح سے جو ہے یہاں کے مقامی لوگوں کو جو ہے کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اب اندازہ جواب دیجیے آپ کہ حضرت سیدنا عمر نے خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں مدینہ شریف کے شہری وقت کی صورت میں ان کی توجہ مبصول کرانے کے لیے حاضر نہیں ہوئے نہ ہی کوئی جو ہے وہ جلوس نکالا تھا نہ ہی کوئی جو ہے بھوک ہڑتال کی تھی نہ ہی کوئی جو احتجاجی مظاہرہ کیا تھا بلکہ حضرت سیدنا عمر نے خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود جو ہے اس صورت حال کو دیکھتے ہوئے آج خود جو گھوڑوں کے تاجروں کو تاجر کو بلا کر ان کو اس طرف توجہ دلا دی تھی اور اس طرح سے اپنی رعایا اور اپنے ملک کے لوگوں کو جو ہے اپنے اپنے شہر کے اپنے جو ہے مقامی لوگوں کو جو ہے تکلیف اور دشواری سے, اس طرح سے جو قبل از وقت کی جو ہے جناب توجہ دلا کر ان کو آنے والی دشواری سے جو وہ بچا لیا تو یہ یہ تھی نگرانی اور یہ تھا وہ اللہ کے بندوں کے حقوق کا جو ہے لحاظ رکھنا اور اس طرح سے پاسداری کا مظاہرہ کرنا اور پھر آپ دیکھیں کہ کیا صورتحال ہے ہمارے یہاں ایک دو خرابیاں نہیں ہیں. ہمارے زندگی کے ہر شعبے میں ہر محکمے میں ہر زندگی سے متعلق معاملے میں اس قدر جو ہے نا ہمواریاں ہیں کہ وہی جو سرکار دوارم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا تھا کہ وہ زمانہ آئے گا کہ لوگ مال حاصل کرنے کے لیے حلال اور حرام کی طویز نہیں رکھیں گے آپ دیکھ لیں آپ کی آنکھوں کے سامنے کہ صرف اور صرف پیسہ ملنا چاہیے سرمایہ حاصل ہونا چاہیے دولت حاصل ہونے چاہیے کسی بھی ذریعے سے ہو اور کسی بھی طریقے سے ہو آج یہ تمیز اٹھ گئی آپ دیکھ لیں کہ جو صورتحال ہے کہ کوئی بھی خواب و شب بھر میں سرمایہ دار اور دولت مند ہی کیوں نہ بن جاتا ہو لیکن آپ کے سامنے سارا منظر ہے کہ نہ اس کو چین ہے نہ اس کو سکھ ہے ظاہر ہے کہ جب جائز اور ناجائز کی طویل نہ رکھ کر مال حاصل کیا گیا ہوگا مال کو جو ہے اس طرح سے جو ہے اس کو لوگوں نے کما لیا ہوگا تو پھر کیا ہوگا فرمایا کہ اگر اس مال سے سب کیا جائے گا تو وہ سب قبول نہیں ہوگا خرچ کیا جائے گا تو اس میں برکت نہیں ہوگی اور اگر وہ مال بچا رہا اور وہ شب انتقال کر جاتا ہے تو فرمایا کہ پھر وہی وہ مال اس کے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا تو آج ہم جو ہیں ان چیزوں سے بے خبر ہم نے جو ہے یہ سارا جو معاملہ انداز کیا ہوا ہے ہم جو ہے اس طرف غور نہیں کرتے ہیں حالانکہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے سامنے جو ہے یہ سارے معاملات اور یہ سارے احکامات پیش نظر ہونے چاہیے حضرت سیدنا محمد ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ جو بڑے جلیل صاحب علم گزرے ہیں اور ایسے کہ جن, جن کی شابر بھی حضرت سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ کو حاصل تھے اس سے اندازہ کر سکتے کتنے بڑے عالم اور کتنے بڑے متقی پرہیزگار اور کیسے جلیل قدر یہ شخص تھے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑے تابعی بھی تھے حضرت بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں یہ ان کے والد آئے تھے اور والد بھی جو ہے بڑے عارف پازب لیکن ان کے صاف زیادہ حضرت محمود بن نسیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے جو ہے ان مقام کو پہنچے اور آپ کی تعبیر کا علم انہی سے منقول ہے اور انہوں نے یہ علم حضرت سعید اور حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ سے حاضر کیا حضرت, حضرت لے لیکن بہت بڑے تاجر تجارت کیا کرتے تھے ایک مطلب ہوا یہ کہ انہوں نے زیتون کا تیل جو ہے وہ خریدا تقریباً چالیس ہزار درہم کا یہ تیل تھا جب لائے اور کھولا تو دیکھا اس میں ایک چوہا مرا پڑا ہوا ہے یہ کہیں جو ہے تیل نکالنے میں کہیں جو ہے وہ کھولوں میں آ گیا ہوگا اب جب انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے سارا کا سارا تیل جو ہے وہ لے لیا فروخت نہیں کیا اب جناب جس شخص سے یہ خریدا تھا اس نے قیمت کا مطالبہ کیا چالیس ہزار درہم بہت بڑی بات تھی ان کے پاس ادائیگی کے لیے انتظام نہیں ہو سکا یہاں تک کہ ان کے خلاف مقدمہ دائر ہو گیا وقت پر قیمت ادا نہ کرنے کے باعث ان کو جیل بھیج دیا گیا چالیس ہزار برہم کے بدلے جیل کاٹنا منسوخ کر لیا لیکن اس تیل میں جو مرا ہوا چوہا تھا اس کو بیچنا ہے گبارہ نہیں کیا اور آج آپ دیکھ لیں ہمارے کیا ہوتا ہے یعنی ہمارے یہاں تو پلیاں چوہے دوڑتے ہی رہتے ہیں اگر چاہتے تو اس کو فروغ کر سکتے تھے کون دیکھنے والا تھا اور کون پوچھنے والا تھا لیکن اگر ایک ایک عقیل آخرت ان کے سامنے ان کے سامنے تھا کہ چیک ہے کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ کی طرف سے جو سب سے بڑا علیم و خبیر ہے نہ صرف یہ کہ وہ دیکھ رہا ہے بلکہ اس کے جو ہے دو محافظ اور دو بھی ہمارے سامنے ہیں وہ تو کم از کم جو ہے اس عمل کو لکھ رہے ہوں گے اتنا بڑا نقصان ظاہر گوارہ کر لیا لیکن آپ نے جو ہے وہ بیل فروخت نہیں کیا آج آپ دیکھیں کہ نوش میں کیا کچھ نہیں ہوتا ہے اس چیز کو تو آپ چھوڑیں یہ تو بہت معمولی سی بات لیکن وہ چیزیں کے جو ہم استعمال کرتے ہیں ان میں کیا کچھ ملاوٹیں نہیں ہوتی ہیں جناب سرخ مرچ میں لال ایٹے پیس کر, شامل کر دی جاتی ہیں آٹے میں جو ہے پیس کر شامل کر دیا جاتا ہے ڈالٹا شامل کر کر اور جناب اس میں ایسے ڈال کر جو اس کو اصلی بنا کر جو ہے بتلایا جاتا ہے کیا کیا نہیں ہو رہا ہے؟ یہ وقتی طور پر کچھ ہو لیں لیکن یہی باتیں اور یہی بد عملی اور یہی حلال اور حرام کی طبیعت نہ کرنا ان کے لیے ایسے لوگوں کے لیے جو ہے یہ بوجھ وبال ہے حضرت محمد ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ جن کا واقعہ میں نے عرض کیا اتنے بڑے تاجر لیکن آپ دیکھیں کہ نہ صرف یہ کہ خود ایسی باتوں سے بچتے تھے بلکہ دوسروں کو بھی بچاتے تھے ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ آپ پر میرے دو درہم وہ مجھے دے دیجیے آپ نے فرمایا کہ میں نے تجھے اس سے پہلے نہ کبھی دیکھا نہ تج سے کوئی معاملہ کیا کیسے جو ہے تم مجھ پر دو درموں کا دعوی کر رہے ہو جب لوگوں نے پوچھا کہ جناب آپ نے ان کو کیا چیز دی تھی کہ جس کے دو درم آپ پر باقی رہ گئے کون سا دن تھا کون سی تاریخ تھی اور وہ چیز کیا تھی کہ جس کا بقایا ابھی تک ان پر ہے اس پر وہ خاموش لیکن جس کے باوجود جھوٹی قسمیں آنے لگا کہنے لگا نہیں دیرو دو دن ہم نے گواہ تو تھے نہیں. نہیں حضرت محمد رحمت اللہ اٹھا لی کہ جب مدعی کے پاس گواہ نہ ہو تو مدعا علیہ کو قسم اٹھانا پڑتی ہے الفی نے تو علی مدعی بل آل... آل... آل... کہ جب دعوی کوئی کرے اس کے پاس گباہ نہ ہو تو پھر جس پر دعوی دائر کیا جاتا ہے اس کو قدم اٹھانا پڑتی حضرت محمد ابن سیرین رحمت اللہ تعالی نے قسم کھا کر فرمایا کہ اس شخص مجھ پر کوئی دو درہم نہیں آتے اس کا مجھ پر کوئی قرضہ یا بقایا ہے ہی نہیں معاملہ ختم ہو گیا شاگردوں نے حضور آپ نے دو درہموں کی خاطر حلف اٹھا لیا قسم اٹھا لی یہ بات سمجھ میں نہیں آپ کے لیے دو درہم دے دینا کوئی بات ہی نہیں تو آپ نے فرمایا بات تو تم ٹھیک کہہ رہا ہو لیکن اصل معاملہ یہ تھا کہ یہ سب جھوٹی قسم کھا کر مجھ سے دو دن ہم حاضر کر لیتا تو یہ اس کے لیے حرام ہوگا میں نے اس پر شبکت اور رحم کرتے ہوئے اس کو حرام کھانے سے بتایا کس لیے قسم کھائی ہے میں نے کیا زندگی تھی کیا عمل تھا یہ تھے وہ حضرات کہ جن کے پیشے نظر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات کہتے اتنے بڑے ہو کر بھی اور اتنا اعتماد اور اتنا بھروسہ اور اتنا جو ہے مسترد معاملہ ہونے کے باوجود بھی وہ کبھی جو ہے ایسا قدم نہیں اٹھاتے تھے کہ جو نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسرے کے لیے بھی جو ہے وہ منج بے اس دوسروں کو بھی بچانے کے لیے کوشش کیا کرتے تھے وہی للن متفق ہی اللہ تارو الدنا خرابی اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ناپ اور تول میں کمی کرتے ہیں اور اس کے بعد فرمایا جاتا ہے کہ کیا یہ ناپ اور تول میں کمی کرنے والے ان کو یہ کمان نہیں ہوتا ان کو یہ یقین نہیں ہوتا کہ انہم مکوسوں کہ ان کو مرنا ہے مرنے کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کر کر بارگاہ خداوندی میں پیش ہونا ہے اس دن دنیا کہ جو بہت ہی بڑا دن ہوگا یوم یقم ناصر عالمی کہ جس دن حساب و کتاب کے لیے اور جزا و جزاسا کے لیے لوگ اپنے رب کے حضور میں پیش کیے جائیں گے اور چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ہر ایک بات کا جو ہے وہ وزن ہوگا اور نام امال پیش ہوگا پمیا خیریٰ جس نے ذرہ برابر بھی جو ہے نیکی اور خیر انجام کیا ہوگا وہ اس کو وہاں دیکھ وہاں پا لے گا تو کیا یہ ڈرتے نہیں یعنی اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو یہ خوف دلا رہا, رہا ہے اور اس انداز سے ان کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ ذرا سوچو تو صحیح کہ تم جو ہے تھوڑا سا یعنی دنیاوی ساد و سامان اور, اور سکے کرنے کے لیے کتنی بڑی خرابی جو ہے کیوں نہیں غور کرتے یہ یہ خدا خداوندی ان کے دلوں میں کیوں نہیں موجود ہوتا فرمایا اس لیے کہ ان کے دلوں پر گناہوں کے میل چڑھ گئے ہیں زنگ لگ گئے ہیں اور وہ زنگ کم نہیں ہوتا کم کیسے ہو کہ جب رجوع اللہ نہ ہو جب قوب خداوندی اور قوب الہی اور الہی جو ہے دل سے رخصت ہو جائے تو ظاہر ہے کہ پھر دل میں جو ہے وہ گناہوں کا زنگ اور گناہوں کی سیاہی چڑھتی ہی چلی جاتی ہے اس وجہ سے پھر جو ہے توجہ طرف نہیں جاتی دعا یہ کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک بتارا ہمیں اور اس دنیا کی زندگی میں ایسی باتوں سے ایسے کاموں سے ایسے افعال اور ایسے اقوال و اعمال سے جو دلوں کی سیاہی کا سبب ہے اللہ تبارک وطالہ ہم سب کو اسلامی تعلیمات اور اسلامی رسولوں پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق قدر کرنے کے توفیق کی نیت فرمائے بابر طالانہ